صلى الله من اسامي خلقه ينقضها التفصيل رزق التشريف هو طلعشنا ان الله الله تعالى الله جل لله تيسعته اللہ اور زمانے میں اللہ کے لیے استعمال کے لیے استعمال نہیں کیا نمبر, ایک، نمبر دو الحی. کیا ہے؟ الحی. حی کا معنی کیا ہے الحیات الکامل کا جس کی زندگی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اور جس کے پاس دنیا میں جو چیز بھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی لی ہے اللہ اس کے بعد قیوم قیوم کا معنی کیا ہے تو قائم بھی زاد لا دنیا میں جس کو بھی قیام اسی کے ذریعے یہ تیسرا نام ہوا کیا ہو گیا تیسرا نام الخیم کے بارے میں کہا کہ اس میں آدم ہے قرآن میں تین جگہوں پہ آیا ہے ایک اور دوسرا کیونکہ عیسائیسلام کے وہاں تذکرہ ہے تو نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ ہوا تھا تو اللہ نے یات نازل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور ان پر موت بھی تعریف ہو سلام ورحمۃ اللہ وبرکام اور حی القیوم سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہیں اس میں اعظم اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سلمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا ایف ہی نہیں عرشی ہے قبر نہیں آتوں نہیں مسئلے کون ہے جو ملک سبا کا تخت لائے گا اس کے آنے سے پہلے تو قال عفریتو من الجن ایک دیو حق الجن نے کہا انا کا بھی میں جلدی لے گا قبل الطبو میں مقامی می آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں بلکہ سبا کا تخت کیا کر دوں گا میں حاضر کر دوں گا لیکن قال اللہ علم و من الخط جس کے پاس علم تھا کتاب کا تو اس سے مراد امام قرطبی کا اور امام ابن کا امام طبری وغیرہ جو رواج کہہ رہے ہیں کہ آصف بن وقیہ تھا اس کو اس میں اعظم کا علم تھا اس چیز کا علم تھا اس نے دعا کیا اور مر کے صبح تخت حاضر ہو گیا یعنی فرشتوں نے حاضر کر دیا حی الخی تو پڑھتے تو سفیر اخلاص کا بھی اس پر اثر پڑتا یہ اس میں ادب میں بہت ساری دعائیں جس میں سے ایک حی القیوم حی القیوں سے دعا کی اور اللہ کے نبی سمے صبح شام کی دعاؤں میں سے یا خیو یا قیوم دیکھا نیشانی کلّیٰ نفسی ایک اللہ تو ایک ہو گیا الہائی <سؤال> تو قیوم یہ یاسمان ہے اس کے بعد نیچے دیکھیے اللہ علی کیا ہے اللہ علی گلادین علی کے بارے میں کیا بولو الو سے اللہ علوم بلند اللہ تعالی بلند ہے کسی اعتبار سے بولیے ساتھ کے اعتبار سے بلند ہے عرش برائے اس کے بول اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کے صفات سب پونچھے ہیں بلند و بالا ہیں تمام ویو سے اور تیسرا فیل علو, علو القاح اللہ کا حکم سب غالب ہے خبیر یاد رہے گا چلیے اور پانچواں کیا ہے العظیم پانچواں کیا ہے نمبر ایک نمبر دو باب ال والصفات اسما اور صفات کا باب یعنی باب الصفات اوسع من الاسماء اسماء کے مقابلے میں صفات کیا ہیں زیادہ وسیع ہیں نام اللہ کے ہیں جو تعین ہیں جن کو ہم کو ہم کو بتایا گیا لیکن اللہ تعالی ناموں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے لیکن ہمارے ہم کو جو اللہ نے بتایا وہ یہ کہ اللہ کے جو افعال ہیں اور اللہ کے جو صفات ہیں وہ زیادہ وسیع ہیں اسماء کے مقابلے میں اب اسما جو اپنی طرف سے نہیں کر سکے صفات اللہ کے بہت زیادہ ہی. صفات کیونکہ صفات یہ فعل ہے روزی دینا عزت دینا اسی طریقے سے محتاری کرنا کسی کے کام کو درست کر دینا یہ جو ہے فعل جو ہے اللہ کا وہ اسما سے زیادہ وسیح ہے اس کا باپ اس سے زیادہ کشادہ ہے اس لیے اس میں صفات کو تلاش نمبر ایک اللہ کا خود نتو مولانا صفات کی دو قسم ہیں ایک صفات ثبوتیہ اور ایک صفات سلبیہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ صفاتیہ پوزیٹو سمجھتے ہیں نا اللہ کے لیے مسلخ کسی چیز کو ثابت کرنا عزیز قدیر غفور یا کہیں صفات ثبوتیہ ہے جس کو پوزیٹو بولتے ہیں اور جو صفات سلبیہ ہے نگیٹو جس میں نفی کی گئی ہے جیسے غلام اللہ غف و اللہ یہ کیا حسبات ہے سلبیہ جس میں نفی کی جائے اللہ تعالیٰ خود حسین اللہ کو اونگ اور نیندیہ اللہ کے لیے جو صفات صاحبیہ وہ اجمالی طور پہ ہوتے ہیں سفات صبودیہ تفصیلی طور پہ ہوتے ہیں تفصیل تو اس سے بات سبودہ کا مطلب یہ ہوا سلبیہ کا ماننا یہ ہوا کہ اللہ کے لئے جب کسی چیز کی نفی کی گئی تو اس سے اس کا ضد مراد ہوگا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کو نیند اونگ نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی اللہ کی زندگی کی کامل تارز زندگی نیند اور نقش عائب ہے یہ جے. جو مخلوق کے ساتھ جہل جنت کی زندگی مکمل ہوگی اس لیے ان کو نیند اور آنگ نہیں حیات کاملا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ نیند اور آنگ کا نہ ہونا کا مطلب یہ ہے اللہ کی زندگی کامل اور مکمل, مکمل ہی. ہی. اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ لمح و لم ولم جو نہ وہ جنا ہے نہ سے کوئی جنی. چیز جنی ہے اس کا مطلب کیا قادر رشی اللہ حرچی قادر ہے کسی کا مہتاج یہ مطلب یہ مطلب اسی طریقے سے تو ہاں لتا خلوسی نے تو اللہ صفات ایک صفت بھی نفی ہے اللہ نو گمان کی نفی ہے وعلیکم کی نفی ہے نیند اور اون کی نفیس اس بات کی دلیل اللہ کی زندگی کامل زندگی ہے ایک نمبر دو اللہ ہر چیز پر قادر نمبر تین اللہ تمام خوبیوں کا غصہ ہے آگے چلے یہ لہو مافی سماواد فی السماوات و ما فی و زمین و جو کچھ اسی کیا مطلب ہوا اس میں دو چیز ہے ملکیت بھی ہے تصر بھی ہے فی لہو مافی سماواد محفلات کا مطلب کیا ہوا آسمان و زمین میں ولاد عامہ بھائی آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے ایک نمبر ایک نمبر دو اس میں تصرف بھی اسی کا ہے یعنی کہ مالک ہے لیکن تصرف کوئی اور کر رہا ہے چلا کوئی اور رہا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے مالک اور ملک اور سماوات کے اندر دونوں چیز آ گئی مالک بھی ہے اور اس کی حکومت بھی ہے خالق بھی ہے اور حکم بھی کس کا چل رہا ہے یہ اس کے اندر دو چیز آ گئی لغ سما ملک بھی تصروف اس کے مالک چلی آگے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سفارشی لو اپنی طرف تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آئے وما میرے من رہی اور اس بغور کیا مطلب جن کو تم اللہ کے رات پکارتے ہو ایک حیرات وہ مالک تو دور کی بات ایک درے کے بھی مالک نہیں ہے دررے کے مطلب چھوٹی چیز جو بہت آنکھ سے بھی نظر نہیں آتی یا وہ دھوپ کے اوپر جو روشنی پڑنے سے جو درات نظر آتے ہیں اتنے کے بھی مالک نہیں یا ذرہ کا ایک معنی کیا چھوٹی چمک کی یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی مالک چاہیے چلو مالک نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ شریک تو ہوں گے تقا عمال ہے اسی وہ شریک بھی نہیں پارٹنرشپ بھی نہیں تو چلو ٹھیک ہے شریک نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ سفارش تو کریں گے. اتنا اللہ نے اختیار دیا تو اللہ نے قبل فور شبہ تعین سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے اجازت یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے جو ہے یہاں پر مندر لدی اسمانی دہو اللہ رب العالمین کے صفات بس ہے یہ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے کہ اللہ مالک ہے من دون اللہ من دون اللہ کیا انہوں نے اللہ کے دوستوں کو سفارش بنایا تو اللہ نے کہا جس طرح اللہ ہر چیز کا مالک ہے شفات کے اوپر بھی کنٹرول کس کا ہے شفا تو جمع لغ ملک سماواد ہی سرج ہے آسمان و زمین یا بادشاہ بھی اور شفات کی ملکیت بھی تو جب اللہ مالک ہے تو اس شفات کو اللہ ویسے ہی اللّہ تعالیٰ تصرف فرمائے گا جو اللہ کے شاہ نشان ہے ایسا عید الکرسی جس سے پہلی میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا جو لگی نہ مانو انفقو خرچ کرو ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کے وہ دینا ہے جس میں کوئی خرید و خرید و فوق نہیں ہوگا دوستی نہیں ہوگی یا نہیں اس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور یہاں شفاعت کی نفی کے ساتھ شفاعت کے ثابت بھی کیا گیا ہے اور مطلب شفاعت کی نفی اور یہاں شفاعت کی نفی اور اسماعت دونوں ہے یعنی جس میں خرید فروخت ہے دوستی ہے ولا, اور ہے ولا شفا اور نہ شفاعت, شفاعت اس کا مطلب ہے کہ بعضها بعضا ایک آیت دوسرے آیت کی کیا کرتے ہیں تفصیف کر دی جس طرح اللہ تعالی نے کہا عدم فتح آدم امی ربی کلیمات فتح بال آدم اسلام کو اللہ تعالی نے کچھ کلمات الہام فرمائے تو اللہ نے اس کی وجہ سے توخب کلمات کون تھے دوسری آیت نے تفسیر کی راب را غلامہ تو یہاں بھی, دی. بھی دی. اللہ نے شفات کی تو نفی کی ہے لیکن دوسری آیت آتی ہے کہ نہیں شفات کی نفی کی گئی ہے لیکن تمام شفات کی نفی نہیں ہے وہ کے لیے نہیں ہے لیکن جو اہل تفید ان کے لیے شفاعت ہوگی اس لیے مندر لدیشی کون ہے جو اللہ کے سفارش کرے بغیر اس کی اجازت تو شفاعت کے لیے نفی جو کی گئی ہے مشرقین کے لیے اور اس کے لیے چند آئے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا فمال فمال فین آج ہمارے سفارش کرنے والے نہیں ہیں فمال اللہ صدیقین حمیم اور نہ گہرے اور مضبوط دوست اللہ نے شفاعت کی نفی کی مشرقین کے لیے نمر ذق فما تنفع ام شافعين فما تنفع ام شفاعتوش سفارس کرنے والوں کی شفاعت فائدہ اور شفاعت نہیں ہوگی اور کی بھی جائے تو فائدہ نہیں देगी جیسے کی شفاعت کہ باپ کے حق ہوگی جو حدیث ہے کہ قال قا ابراہیم باهوا ازر وعلى وجه ابي قطره وغبره يقول يا ابت الا ما لك لم تعصني قال اليوم لا يقول إبراهيم يا ربي إنك قد بعدتنياً لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أب الأبعث قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين انظر ما تحت رجلي فينظر فإذا هو بجبح متلطق رواه البخاري في كتابه أنبياء اللہ نے شفات نہیں ہوئی اور شفاعت کی بھی جائے قبول نہیں ہوئی جسے ابراہیم علیہ السلام کی صفات ان کے باپ دلی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رحرا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزہر سے ملیں گے ان کے چہرے پر سیاہی اور گرد و دھول ہوگی غرد و غبار ہوگی سیاہی اور ذلت چھائی ہوگی سیاہی اور ذلت جس اللہ نے قبول اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا تر حکم کافروں کے بعد ذیل ہو وجو ہی خبر خطرہ لیکن ایمان والوں کے لیے کہا وجوہ و, و تازہ ہوں گے ایمان والوں کے چہرے کا ہوں جیسے اپنی محنت کی وجہ سے راضی ہوں گے. خوش ہوں واحق واحق خوش بھی ہوں گے اور مسرتوں سے لبریز ہوں اللہ علیہ نہ دیرا کتنے چہرے تر تازہ ہوں گے اور اپنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے صفات ہیں پرانس مطمئن کے رو اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ سب صفات شف قبول نہیں ہوگی فری قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ابراہیم السلام کے میرے باپ کے معاملے پر ان کے باپ کہیں گے میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نہ فرمانی نہ کرو یا بت اللہ شیتوان شیتوان علم آ گیا میری پیروی کے لیے میں سیدھے راستے پر لے جلوں گا ابراہیم اسلام گے میں نے سمجھایا تھا نا سمجھایا تھا نا ابراہیم الاسلام کے بیٹے علم ابراہیم اسلام کے باب کیا کہیں گے آج تمہاری نفرمانی نہیں کروں گا دعا کرو ابراہیم اسلم دعا کریں گے اللہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے رسوا نہیں کرے گا ولا تخینی یوم اللہ تخینی یوم حاصل تو قیامت رسوا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا آمنوا مع نبی کو اور ایمان والوں کو اللہ رسوا تو یہ رسوائی ہو رہی نا باپ اللہ فرمائے گا یا ابراہیم ان حرم تو جنت میں نے جنت کو کافروں پر کیا کر دیا آرام سے فی فن ہے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں گے ان کے باپ آزر خود میں لتپت ہوں گے اور اللہ فرمائے گا کہ ان کے باپ آذر کو ان کی نگاہوں کے سامنے جہنم میں ڈالوں فیوح خدو بے قواعب قائمہ اس کو کہتے قائمہ تو پاؤں. پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ابراہیم علیہ السلام نہیں بچا سکے جب سے دنیا میں اللہ نے ان کے اوپر آپ کو سلامتی بنا دیا ایک قیامتین سب سے پہلے عزت کا لباس پہنایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پہلے ابراہیم کو بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بعد تمام ایمان کہ سب ننگے پاؤں ننگے بدن ننگے جسم ٹھیک ہے نا اللہ رحم کرے تو یہاں پر نفی کی گئی ہے شفاعت منفیہ اس کو بولتے ہیں شفاعت منفیہ یا نفی والی شفاعت نفی والی شفاعت سمجھ گئے جی کو نگیٹو شفاعت کہتے ہیں کیا کہیں گے نگیٹو شفات اور شفاعت ثبوتیہ یہ اللہ عند کیا کہیں گے نہیں دے مگر جس کے لیے جس دن شفات فائدہ نہیں دے مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے اور جس کے قول سے اللہ راضی اللہ اجازت دے گا ایمان و رحم اہل توحید قبل کی تفصیل کیا ہے تو سب اللہ فرشتے جبریسلام اور فرشتے حاضر ہوں گے کلام نہیں کر سکیں گے مگر جس کو اللہ اجازت دے گا مقال صوبہ جس نے حق بات کہا اس کا معنی جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کلام کرے گا انبیاء کلام کریں گے فرشتے کلام کریں گے اور صحیح بات کہیں گے دوسری تفسیر خال صباب کی تفسیر ابن عباس نے لا الہ اللہ. اللہ اس کے لیے اجازت دے گا کلام کرنے کا جس نے لا اللہ جس طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا فرشتی سفارش نہیں کریں گے مگر جس سے اللہ تعالی کیا ہوا جس کے لیے اللہ چاہے گا اور تو اس لیے شفات میں اسبیتا یعنی جس کو صفات ثابتہ شفات ثابت, ثابت ہونے والی شفاعت اس کی تین شرطیں نمبر ایک نمبر ایک جس کو اللہ اجازت دے بات کرنے کی اور کس کو اللہ اجازت دے گا نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اور فریش اور اہل ایمان کو اہل ایمان کو بھی شفاعت اجازت دے گا ایمان والے جی ہر ایمان بھی شفاعت کریں گے لیکن جس نے لان تان کیا ہے لوگوں پر کیا اس کو نہیں ملے گا اللہ شہداء ولا لانت کرنے والے نہ گواہی دیں گے انبیاء دوسری متوں کے اوپر اور نہ شفاعت کریں گے گالی گلوچ نہیں کرنا لیکن جن لوگوں کی شفاعت ہوگی انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ ان میں کون کون لوگ ہیں نمبر ایک شہید یوشف شہید کے شا خصلتوں میں سے کیا ہے ایک میوشف فافی صبع ستر رشتہ داروں جی کی صفات کریں گے ترمدی کی قلم روایت حسن اسی طریقے سے قرآن شفاعت کرے گا کرے گا کہ نہیں کرے گا قرآن فی یاتی یوم صحابی قرن جنب؟ قرن جنب؟ قرن بقره بقره یا صحابی کریں گے نا قرآن قرآن اور رسور بکرا سورہ یعنی یوم یام او اوغیاتان او فرخان اخراؤ اوغیات او او في من فرخان قرآن ایسی صورت ہے جس میں تیس آئے صاحب اپنے ساتھی کے لیے پورا قرآن بھی سفارش کرے گا, گا؟ <concepts> و... روزہ دونوں کرے گا؟ قرآن کیا کہ <متحدث> میں نے سونے سے روکا رات میں سونے کا مطلب پوری را جگا رہا یعنی جو میٹھی نیت کا جو وقت <متحدث> اللہ میری شفاعت قبول فرما اور رسول روزہ کہے گا طعام منع بن نہ شہوات میں نے دن میں کھانے سے روکا تو شفع آن دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اسی طریقے سے بچہ بھی سفارش کرے گا نا اپنے ماں باپ کے نہیں کرے گا یہ جو عقیقہ کرتے بچے کا یہ اس کا ذریعہ بھی ہے تشریف نمبر ایک نمبر دو جو نابالغ بچے کہ نہیں کریں گے اور اپنی ماں کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا اور وہ جو حدیث ہے جس کے دو بچے مر جائیں یا دو یا تین مر جائیں تو اللہ ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا صفحات سے کیسے بابن من الجنت یقون اعلی بابن جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اللہ کہے گا جاؤ جنت میں لیکن کہیں گے لا ہم نہیں جا سکتے حت یہ جی اباؤں نے حتھ کہ ہمارے ماں باپ آ جائیں اللہ ان کے دل میں رہے گا تو ماں باپ جو توحید پہ ایمان ہوں گے ان کی موت پہ صبر کیا ہوگا اللہ فرمائے گو تو قلج جن تن وبا بے فضل اللہ رحمت اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں داخل رہے تو یہ بیٹے کی شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی اور تمام ایمان والوں کے لیے ایک عام شفاعت ہوگی تو یہ عام شفاعت ہوگی لیکن یہاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شفاعت ہے اور, اور اوروں کی جو شفاعت ہے اس میں کیا فرق ہے نبی کے لیے جو شفاعت ہے وہ شفات کبرہ ہے کیا ہے وہ سفاعت جو نبی کے لیے خاص ہے سفات قبرا کا معنی ہوا مقام محمود کیا ہے تو وہ کیسے ہوگا میدان محشر میں جب لوگ گناہوں کے پسینے میں ہوں گے اور اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سب سے پہلے کن کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس ابو کنمک اللہ خلقی اللہ, اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آدم علیہ السلام نے, نے روحوں کی تو اپنے تذکرہ کریں گے کہ میں نے اللہ کی نفرمانی کی درخت پھل کھا لیا جو آپ کو پتا ہے جاؤ کس کے پاس نو علی اسلام نو علی السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی نو علی اسلام اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک دعا دی تھی میں نے اپنے قوم میں بد دعا کر دیا بعد رات میں اپنے بیٹے کی صفات میں نے کی تو حالانکہ یہ گناہ نہیں ہوا لیکن ڈریں گے قیامت کی داشت کو دیکھ جاؤ کس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ابراہیم اسلام کہیں گے کہ میں نے تین جگہ جھوٹ بولا حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت خلا بولا تھا اللہ کے لیے بولا تھا وہ کوئی گناہ والا نہیں تھا سب سے پہلے آدم کہا تھا فوال فال ہو بڑے بت نے توڑا مطلع. دوسرا سارا علیہ السلام, سارا علیہ السلام. سارا علیہ السلام کہا کہ یہ بادشاہ جو بری نیت کرے گا اگر پوچھے تو کہنا کہ النجوم دی فقال انی اس کو بھی یاد کریں گے جھوٹ نہیں ہو خلاف کا کذب کے دو معنی ایک تو جھوٹ ہوتا ہے اور ایک حقیقت کے خلاف یعنی سمجھنے والا جو سمجھتا ہے اس کے خلاف اس کو توریہ بولتے بولتے ہیں ہیں کیا حقیقت کے کی اعتبار سے سچ ہو لیکن سمجھنے والے کو اس کے براہ سمجھنا ہے یہ چند حالات میں جائز ہے. تو ابراہیم اسلام کہیں گے جاؤ علیہ السلام علیہ السلام تو کہیں گے نفسی نفسی میں نے مار دیا تفرقتی کو وہ یاد کریں گے جاؤ ابراہیم عیساء اللہ عیساء اللہ اسلام کسی گناہ کا تذکرہ نہیں کریں گے لیکن جا محمد کے بچے تو اپ لها میں مستحق ہوں اور کی حدیث مسلم شریف انا اول من ينشق عنه القبر واول شافع ومشفع سبب ہے ہمیں قبر پھٹے گی اور شفاعت کروں گا شفاعت اول کی انا اول من ينشق عنه واول شافع ومشفع یہ شفاعت کبری اور اللہ اللہ کے عرش کے نیچے سینجا کریں گے اور اللہ کے عرض کے نیچے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں کتنی بار سجدہ کریں گے بخاری شریف میں انس کی لمبی حدیث ہے اے اور ہر سجدہ کتنا ہوگا ایک ہفتے کے بعد یہ حدیث ابو مسن احمد میں اللہ کی تحقیق میں روایت ثابت پہلی جب سجا کریں گے تو اللہ کا عرف عراس سمجھ لیں کل یسمان بہت سنا جائے گا وشفا شفات کو رشفات کو اللہ کے نبی کیا دعا کریں گے بولیے اللہ امتی امتی میری امت میری تو اللہ فرمائے گا کہ کے جہنم سے ان کو نکالو جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے دوسری دفعہ کریں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے بر یعنی گیہوں کے برابر ایمان ہے اور تیسری دفعہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا ادنا ادنا مث یا مث خردل ادنا ادنا کا ادنا ادنا ایمان ہے یا رائی کا ادنا ادنا ایمان ہے اس کو جنم سے نکالو لدیش گندے ہے میں شاٹ میں چوتھی دفعہ سجا کریں گے تو وہ کہیں گے اے دل نفی مقوال اللہ اللہ جس نے لا اللہ کہا اس کے لیے اجازت دے تو اللہ فرمائے گا وہ عزتی و جلالی وکیب ریائی و آزمتی میری عزت کی قسم میری جلال کی قسم میری آدمن کی قسم میری بزرگی کی قسم لوخرجن نمین منقور من الََََََََََََََََََََ اللہ میں اسے نکال دوں گا جس نے الہ پڑھا ہے جس کیا مرا یعنی جس کی موت توحید پر ہوئی ہے یہ نہیں کہ صرف پڑھا اور گناہ کرتا رہا لا. یعنی جس کی توحید کس پر ہوئی ہے لا. جس کی موت توحید پر ہوئی ہے کلمہ پڑھا موت ہو گئی دیکھیں نا جب تو جب یہ ساری چار قسمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں لیکن سب سے بڑی جو شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اس کو شفاط قبرا کہتے ہیں شفات قبرہ وہی شفاط قبرا ہے جس کو مقامی محمود بھی کہا گیا کیا کیا اگیا تمام اللیل فتہججت بنافلہ تلق عسى ان یبعثک ربک مقام محمود اور اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں جیسے یہ حدیث حضرت زبیب القاب کے حدیث سلمہ البانی نے صحیح ہے منقل کیا تل فاكونی فا استغفر فقوم عن یا ان علاقوں میں اور میری امت بلنٹی قیامت کے اور اللہ سب ذرن کا لباس بنایا گا یہ مطلب مقام محبوب اللہ فائز بولنا اور ایک ہے کہ میں الرحمن کے عرض کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا اس مقام پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا یہ مقام محبوب ہے وہ آنا جب میں ان کا خطیب ہوں گا تمام بیا کا جب وہ کلام نہیں کر سکیں گے اور جب وہ مایوس ہوں گے تو میں اللہ کی سفارش کروں گا تعریف کا جھنڈا ہو اور جتنے ابیا ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر, اے آدم الاسلام سے لے کر علیہ اللہ سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے امام نبین یوم آدم فمن سبا اللہ تحت تلے وبی لبا الرحمد جو تاریخ کو جھنڈا دیا گیا یہ سب مقام محمود کی تفصیلات ہیں یہ کی سب کیا ہے مقام محمود کی تفصیلات ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت کیا ہوگی نمبر ایک آپ صلی علیہ وسلم قیامت کی خلناکی سے اور حساب کتاب کی جلدی کے بارے میں اللہ کی سفارش کریں گے جیسا کہ امام ملک نے کہا کہ تین سو سال تک اللہ کلام نہیں کرے گا واہ آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی باندرواد میں چالیس سال اللہ عالم اس روایت پہ کلام ہے بہرحال لیکن ایک لمبا وقفہ ہوگا اللہ لیکن انہو لیخفف علی رہے لیکن مومن کے لیے ہلکا کر دیا جائے گا جیسے کما بین نے سلاد دوہے بلاسر زہر اور اصر کے بیچ میں اور بھی کئی روایات ہیں ٹھیک ہے سیامت کی اللہ تو پہلی شفاح جو ہوگی کے نمبر ایک نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شفاعت کیا ہوحاطی فقول تو محمد کال <سؤال> اب امیر تو اللہ خبر میں جنت کے دروازے پاؤں گا میں جنت کے دروازے کو ماروں گا یہ اسے کر سکتے ہیں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اشارہ نہیں کر سکتے میں دروازہ کھل کھلکھلاؤں گا قاقرہ کہتے ہیں زور سے مارنا القار زور سے کہ آپ کون ہیں مم. میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا, کہیں گے فرشتے کہ مجھے حکم دیا گیا آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلوں گا تو اب یہ اس حدیث میں اس حدیث میں تعارف ہے کہ جب جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں رمضان میں اور یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لئے نہیں کھلا گیا اس کی دھسی ہوگی شفاعت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھلا جائے گا لیکن جنت کے دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں رمضان میں رمضان میں جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں لیکن کسی مخروب کے لیے نہیں کھلے گا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں <سؤال> <سؤال> میں فرق آ گیا نا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھلوائیں گے بلکہ بعد روایت کی جنتی جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو دروازہ بند رہے گا دلیل سے بھی اشارہ ہوتا ہے وسیق اللہ تخو ربل جنت زمرا حتہ جا فتحت ابو ابو وسیق اللہ کفر جہنم زمرہ جا اُا فتحت آئیں گے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے لیکن جب جنتی جنت, جن... جنت کے آئیں گے تو اس میں کیا وہ اور کھولا جائے گا زوروں میں فرق ہے نا جہنبی جب جہنم کے دروازے پہ آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے لیکن جنتی جب جنت کے دروازے پہ آئیں گے تو اللہ نے فرمایا اور فتح وہ فتح اور کھلا جائے گا اور پہ غور جا. ہے اور پہ کیا ہے یعنی صفات سے کھلیں گے دروازے بند ہوں گے تب نبی السلام صفات کریں گے بعد روات میں بھی آیا ٹھیک ہے یہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنتیوں کی صفات کریں گے جو میرا حساب کتاب جنتل ہوگا ابن حساب کتاب جن میں داخل ہونے والے کون کون لوگ ہیں ستر ہزار لوگ ہوں گے اور جو اللہ شگون ہی نہیں کرتے جو اپنے رب پر توقل لائے کرتے لائے ہر ستا اللہ نے پہ دعا کی کہ میری امت کی تعداد کم ہے تو اللہ نے ہر ستر, پر ہر ہزار پر ستر ہزار کا اضافہ کر دیا ہر ہزار پر پھر دعا کیا تو ہر ایک پر ستر ہزار اور جو میرا حساب کتاب جنرل میں جائیں گے نبی کی شفا سے ان کے چہرے چودی کے چاند کی طرح ہوں گے سے تو ٹائم نہیں جو اس کے بعد ہوں گے ان کے چہرے آسمان کے تاروں کی طرح جگمگ کریں گے نمبر ایک نمبر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو جن کا حساب کتاب تو ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل تو جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو سے درود پڑھیں ان نے اولنا یوم الخیا اخترم صلاح علی جو جتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا قیامت کی میری شفاعت کے مسیحق ہوگا نمبر ایک نمبر دو جس نے اذان کے بعد اذان کے کلمات کا جواب دیا اور درود پڑھا عبد <مانزق> الله من سمع النداء فقل <قوله> اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه فانه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بعشره هذان کی کلمات يا جواد دیکھو میرے اوپر کیا پڑھو ثم صلوا الله على الوسيله میرے لیے دعا کرو اللهم هذه الدعوه التام والصلاه القائمه اعطي محمد اني صليتكم وسيله بنانا محمد کے لیے وسیلہ مانگنا فمن سال لي جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا حلت له شفاعته من خيم واجب ہوگی جگہ شام دس مرتبہ قیامت دن کیا ہوگی میری شفاط اس کو مل جائے گی درود پڑھنا ایک حسان کے کلمات کا جواب دے کر اللہ ربی دعوت پڑھنا صبح شام دس مرتب پڑھنا ٹھیک ہے یہ نبی وسلم شفاعت ہوگی جو جنت میں بلا حساب کتاب جنم جائیں گے جو حساب کے ساتھ جائیں گے ان کو بھی نبی اسلم شفاعت ملے گی وہ اسی میں آ جائے تیسرا جن کے اوپر جہنم واجب ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی ان کو جہنم میں جانے سے محفوظ فرمائے گا گناہوں سے بچ دوسرے اعمال ہوں گے لیکن نبی کی شفات ملے گی تو یہ سب اعمال کریں گے تبھی شفات ملیں گے درود شریف پڑھنا دین کی تبلیم ساتھ کرنا نبی کی سنت کو زندہ کرنا علاقے تو آپ نے فرمایا اور معتظلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ شفات الی قبائر کے لیے شفاعت نہیں ہوتی کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا ہمیشہ تو اس کے خلاف اللہ کے نبی کہتے ہیں شفاعتی شفاتی من امتی شفاعتی لی شفاتی لیا شفاتی لیا حلیل قبائر امتی میری امت میں جو گناہ قبیرہ کے مرتقب ان کے لیے میں شفات ہوں اور یہ گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہوں گے یا جہنم جانب وسمِ نبی کی بھی شفاعت ہوگی اور فرشتوں کی بھی ہوگی اور عام ایمان والوں کی بھی ہوگی جس کے دو بچے تین بچے مر جائیں منکان الغلاۃ من تو بشینات فصب علی نقنحجاب مناتھ جو بچیوں کے ذریعہ آزمایا گیا یہ بچیاں جہنم سے آڑ پردہ بنیں گی یہ بچیاں شفاعت کریں گی عام اس میں کئی حدیثیں اور ہیں پڑھیں گے ان شاء کہ وہ اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ سب حدیثیں لائی جائے کہ فرشتے بھی شفات کا کریں گے کہ اللہ اے اے تیرے نیک بندے مخلص بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے تو اس میں پہلے نمبر پر جو ہوں گے سابقین ہوں گے دوسرے نمبر پر اسابلی الیمین ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے اور تیسرا جو ہے فمین ابوالم الفسی جو گناہ جو عجبات میں کوتحی کرنے والے ہیں فرائض واجبات میں مصحبات میں تو ان کو بھی اللہ جنم داخل کرے گا شفاعت سے چلیے آگے چلیے ارا جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے کیا کرے گا نکالے, نکالے, نکالے گا اس میں جو ہے انبیاء ہوں گے ملائکہ ہوں گے ایمان والے ہوں گے اخرجو مینا رم القان اس میں جو آتا وہ آزائے وضو چمکتے ہوں گے ان کو جہنم سے نکالیں گے جس نے سچے دس رائے اللہ کہا اس کو جہنم سے نکالو جس کے جس کے دن میں رائے کے دانے کے بارے اس کو جہنم سے نکالو ابھی سنا نا آپ نے اور اس میں ہے دیس مسلم شریف کے جل کے کوئلہ ہو جائیں گے مر جائیں گے عام لیکن ایمان والے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے تو حتی اذا داقان فحمن جل کے کوئلہ ہو جائیں گے فہمات احمد اما تقن محدود موت پاری ہو جائے گا پھر ان کو اللہ نکالے گا یہ فجی ابھی وبافر جماعتوں میں نکالے جائیں گے فبو سو علیہ الحری جن جنت جنت کے نہروں پر ان کو ڈال دیا جائے گا اللہ جنتیوں سے کہے گا ان پر پانی بہاؤ یہاں تک کہ حتہ دا یہاں تک کہ وہ اس طرح وہ اگ جائیں گے جس طرح پودا اگتا ہے بارش کی وجہ سے جو پودے اگتے ہیں اس طرح ان کا جسم پھول جائے گا پھر ان کے اوپر مہر مارا جائے گا یہ جہنوی کا ٹھیک ہے نا یہ لوگ یہ امبیا اور فرشتے اور ایمان والے بھی سفارش کریں گے سوائے اس کے اس کو قرآن نے روک دیا ہے اور پانچویں سفارش جو ہوگی رفع درجات کے لیے رف درجات کے لیے یہ بھی آیا ہے اور چھٹی شفات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے کی <سلام> <کیسے جززز فارش سلام> <کیسے> لیے کس کے لیے تو اسی لیے حضرت عباس نے کہا کہ کیا آپ اپنے باپ کے کام آئیں گے کہا میں کام آؤں گا بس یہ کہ لولا انا لکان فدر کی لسب النار اگر میں نہیں ہوتا تو جہنم کی سب سبسڈی نچلے طبقے میں فی پھر من النار یعنی اتھلی آگ میں ہوں گے آگ تھوڑی اٹھی ہوگی اتھلی وہاں پہ ہوں گے اور اس کی یہ ہے کہ دونوں پاؤں میں جہنم کی جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کے جسم کے دماغ کھولے گا اور یہ سمجھنے کے سب سے سخت داغ ہمیں ہو رہا ہے اللہ علیہ یہ صفات کی عالم اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے جو گزر چکا جو ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہو رہا بھی اللہ کی صفات میں ہے بلائی حیدون بھش علم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی مگر جو اللہ چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ علم ہے جس کے بارے میں انہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا کہ حضرت فطر کے ساتھ مسال اسلام نکلے اور کشتی میں جو سوار ہوئے فردے نے چونچ مارا کہ ہمارے تمہارے علم کی مثال یہی ہے یہ سمندر کے اندر جو چونچ مارا کتنا پانی آئے گا یعنی اللہ کا علم کوئی کمی نہیں ہے اللہ کا علم سمندر ہے یہ چونچ مار رہا تھا کتنا پانی آئے گا اس کا سمندر کا پانی کچھ بھی کم ہوگا یہ اللہ کا علم اور ویسے آ کرسی کے بارے میں بتا دیا گیا آپ نے سنا اس سے پہلے کرسی کے بارے میں مدر عن عباس و مجاہد نے کرسی کہا اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اور سات آسمان سات زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے اتنے چھوٹے ہیں جتنا کہ مسلم آبادی کرسی اللہ کا حلقین القیت بینر فلاطیل میدان میں اور اللہ کی عرص کے مقابلے میں کرسی کو اتنے ہی چھوٹے ہیں جتنا جس طرح سے آسمان کے آسمان و زمین کرسی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں اللہ اور اللہ کی ذات کہاں ہے اور یہ بھی اللہ کی صفات میں سے آپ لوگ اگر ہو سکے تو اللہ کے صفات کو گن گلائیے بلا یہود الحماء آسمان زمین کی حفاظت اللہ کو عاجز نہیں کرتی یعنی صفت یعنی اللہ کی قدرت کاملا کا ثبوت ہوا نفی کا مطلب ہوا آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو عاجز نہیں کرتی اللہ کا علم بھی کامل ہے اس کی قدرت بھی کامل ہے بحول علیم علی بھی ہے اور عظیم بھی علی کے معنی میں تو معلوم ہو گیا آپ عروق ذات عرو الصفت اور عروغ الفعل ٹھیک ہے عظیم ذات کے اعتبار سے بھی عظیم ہے صفات کے اعتبار سے بھی عظیم ہے افال کی بات ذات کے اعتبار سے اللہ بہت بلند ہے اونچا صفات اللہ کی خوب اللہ کے جتنے نام سمچے اور اور افعال کے اللہ کے جتنے کام ہے سب خیر ہے اس میں کوئی شر نہیں ہے بلخی ربی سارا خیر تیرے ہاتھ میں وہ شرئی سہی کوئی شر تیری طرف نہیں ہے کوئی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو تو یہ عرد خصوصی کی تفصیل مل جائے جتنا محدود علم کی روشنی میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا اب اس کے بعد آپ لوگ کوئی دوسری چیز لائیں آپ لوگ گن کر کے لائیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ کے نام کتنے ہیں اگر ان کے مان یاد ہو اور صفات کو لکھ کے لائیں چھبیس صفات ابن الرسم نے بتایا ہے تو کتنے صفات آپ لکھ کے لاتے ہیں صرف لکھ کے لانا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کے سفت سہانک اللہ وحمد وصلی اللہ علیہ اس کے بعد آپ لوگ کل کیا پڑھنا چاہتے ہیں اب لوگ فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے